الحمد للہ الحمد اللہ وقفا وخاتم وسلم سید بعد خاطم الله امار فاوض من الرشۃ علیم بسم اللہ حدیث نمبر اکیاسی لا ون في الاسلام <تصفح> لا شرورت فی الاسلام شرورت جس طرح ہم ضرورت پڑتے ہیں اسی طرح ثرورت ہے سوب کے ساتھ لا شرورترت کا معنی ہے قطع تعلقی لا شرورت قطع تعلقی کرنا اور بیک کارٹ کرنا ضرورت کے معنی ہے بیک کاٹ نکاح نہ کرنا حج نہ کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے معنی بھی بیان کیے جاتے ہیں اسی کی طرح کی ایک اور حدیث ملتی ہے کتب حدیث میں لا رہی یا دفل اسلام اسلام میں رہبانی ہے اللہ اسرائیل کے بارے میں میں کے بارے اصل میں رہبانیت کو اختیار کیا گیا عیسائیت میں یہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ راہب عیسائی مذہب کے رہے ہیں یہ اپنے علاقے کو چھوڑ چھاڑ کر لوگوں سے تمام تر تعلقات کو ختم کر کے دور دراز علاقوں میں جا کر اکیلے تنہا رہتے تھے نکاح کا نکاحب کاٹ کر دیتے تھے کہ نکاح بھی نہیں کریں گے اس کے علاوہ دیگر اجتماعی مغر میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے بس الگ تھلگ ہو جاتے تھے اور وہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس طریقے سے صحیح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم نہیں کیا رہبانی تب تذروہ ماں کا تب ناہا ہم نے ان فرض نہیں کیا تھا خود ان لوگوں نے اپنے اوپر لاگو کیا تھا لیکن بعد میں اس کی پھر بھی رعایت نہیں رکھی ہم لوگوں نے خیر تو عیسائیت کے حوالے سے اس لیے آپ علیہ صلاح وسلام نے فرمایا کہ لاقارو تفل اسلام اسلام میں نہیں ہے اسلام میں قطع تعلق ہی نہیں ہے بلکہ خود بھی ٹھیک ہو جاؤ اور معاشرے میں کام کرو اور دوسروں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو یہ نہیں ہے کہ اکیلے ہو جاؤ دور دراز چلے جاؤ اور صوفی بن کے بیٹھ جاؤ اور باہر کے معاشرے کا کوئی پتہ نہ ہو ایسا نہیں ہے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے قطع تعلق ہی نہیں ہے اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے کو لے کر چلنا ہوگا لاسور فی الاسلام اسلام میں بالکل الگ الگ جو ہے نا انسانیت کا تقاضوں کا بھی چھوڑ دینا نکاح کا انکار کر دینا کہ نکاح بھی نہیں کریں گے ی طرح ترک नहीं है ला جتنے بھی معاملات ہیں تعلقی کرنا لفظ ہے لا سورت فل اسلام اسلام میں قطع تعلق ہی نہیں ہے لا, لا بخش لا لاباسٹی 82 82 لاباشا پڑھ کے آ چکے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کثرا کے کے ساتھ بتایا جا چکا ہے کہ مالداری کو کہتے ہیں اور اگر یہ رین کے فتحہ کے ساتھ ہو غانہ کے معنی گانے کے ہوتے ہیں آ, نہیں ٹھیک ہے یہ اور معنی میں ہے غین کے فتح کے ساتھ بھی ہو تو اس کا معنی مالداری کے ہوتے ہیں غین کے کثرت کے ساتھ غنی الینا اوبیت النفا تو گانا ہے لیکن یہاں پر یہ الری مالداری کے معنی مشتمل ہے ان کے کثرت کے ساتھ بھی ٹھیک ہے الرینہ ہاں صحیح ہے معنی ہوتا ہے مالداری لیمن تقیلّہ حارض وجل لیمن اطام پرہیز گاڑی اختیار کرنا تو شاید نہیں ہے کوئی حرج مالداری میں لی من اس شخص کے لیے اتقل ضوج اللہ جو اللہ لا بأس بالغناء کوئی حرج نہیں ہے مالداری میں امیری میں لمن اتقاللہ لمن اتقاللہ اتقاللہ جی اتقاللہ عز و جل اس شخص کے لیے کہ جو در اللہ عز وجل سے عز و جلہ جو عزت والے ہیں اور جو بزرگی والے ہیں دونوں سیغے ہیں ماضی کے عز و اور یہ ہمیشہ سے حال واقع ہوتے ہیں ازا معنی غذا جو عزت والی ہے جلح جو بزرگی والی ہے جو اللہ جو عزت والے ہیں و اور بزرگی والے ہیں لیکن آپ ترجمہ اللہ رب العزت سے کر سکتے ہیں مالداری میں کوئی حرج نہیں علیمان اللہ اللہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ, اللہ تشریف لائے کہ چند صحابہ میں مالداری کے حوالے سے تذکرہ چل پڑا اس پر محنت ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لا باس یعنی بعض نے کہا کہ مالدار ہونا پوری بات ہے وغیرہ آپ والے ساتھ اسلام نے فرمایا نہیں لا باس بل رہنا مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے امیر ہونے میں مالدار ہونے میں لیکن کس کے لیے لیمان اس شخص کے لیے اتنا جو ڈرے اللہ حضل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی امیر وہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے مالدار ہونا بری بات نہیں ہے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے مالداری بہتر نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والے کو پاس اگر مال ہوگا تو اچھی راہوں میں خرچ کرے گا اچھے راستوں میں خرچ کرے گا اور اس کے لیے اچھا محمل تراش کرے گا اور مال کے حقوق ادا کرے گا لیکن اگر یہ کسی دوسرے کو مل گیا تو اللہ کو جانتا ہی نہیں اللہ تبارک مطالعہ کا نام تک نہیں لیتا ایسے شخص کے لیے وہ مال فتنا ہے آزمائش ہے اور وہ ابروں سے خرچ کرے گا بھی برے راستوں میں خرچ کرے گا شراب جناب اور طرح طرح کے خرافات میں اس لیے اس کے لیے مال بہتر نہیں ہے لیکن ہاں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کی خشیت ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے لیے وہ مال بہتر ہے اگر مالدار ہے بھی تو اس کے لیے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ مال کے حقوق ادا کرے اس کا خیال رکھے جی لاب سب مالداری میں کوئی حرض نہیں ہے لمن اس شخص کے لیے جو ڈرے اللہ تبارک و تعالی سے جو بزرگی والے بھی ہیں اور عزت والے بھی ہیں جی تو حدیث ہیں پہلی لا فرورت فل اسلام اسلام میں قطع تعلقی نہیں ہے احبانیت نہیں ہے اور دوسری یہ کہ مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے اس شخص کے لیے کہ جو کیا ہو اللہ سے ڈرنے والا چلیے یہ بھینس یہاں پر مکمل ہوتی ہے یہ بری اس کے بعد شلس میاں ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے